پھر ہم نی تمہیں وہی بھیجی کہ دیں ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا